بس اللہ صحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح عربشہ واٹس گروپ علی باطینشاہ باقی تمام سامع فرحانی سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو بیالیس اب چوراسی ہے چار سو بیالیس اب چوراسی ہے جی تو چار سو بیالی شروع سے ابھی تک کے درست کے تیردات ہے چوراسی جو ہے درست نمبر چوراسی عورد فتحیہ کا درست نمبر چوراسی اوراد فتح کا درست نمبر چوراسی ہے اور عورت میں سے ہم لوگ جو ہے حصۂ اول میں ہے یعنی ملک الجموار میں اس میں کل کی طرح سے لا اللہ نمبر پچیس کی توضیع ہوئی لا لہ علی اللہ, اللہ علیہ العظیم آج جو ہے لا الہ الا اللہ نمبر چھ چھبیس چھبیس ٹونٹی سکس لا الا اللہ, اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ, اللہ الحلیم الکریم اس مقدس کلمے کی جو ہے توضیع ہے تو لا الہ الا اللہ, اللہ کی کے توضیع لوگوں کو بار بتا دیجیے اللہ اللہ جس کہتے ہیں نہیں نہیں ہے کوئی نہیں مانے الہ محبور ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے جو عبادت کے لائق ہو تو پرش کے لائق کوئی نہیں اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کہ واجب الوجود ذات ہے پھر وہ اس اللہ کی دو صفت بیان کریں ایک تو یہ اللہ اللہ جو کہ جس کا شوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ حلیم ہے اور کریم ہے تو الحلیم دو لغت حلیم اور الحلیم جو ہے پھر علم یا حلوم حلمن سے اس کے معنی درگزر کرنا بردو ہونا اور اس کے صفت جو ہے حلیم ہے تو حلیم میں بردبار شخص و ہستی بردار شاہ درگزر کرنے والا یہ دونوں معنی المنجد المنجد لغت میں کہا ہے دوسرا حلما من یا بردبار ہونا متحمل مزاج ہونا سلیم و ہونا دور اندیش ہونا جی یہ جو ہے یہ معنی اور حلیم متحمل مزاج شخص صابر دوراندیش یعنی متحمل مزاج شخص صابر دوراندیش یہ القام و میں حلیم ان کے یہ معنی لکھا ہے متحمل مزاج شخص صابر اور دوراندیش یہ معنی حلیم کا کیا ہے یہاں دعا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کے طور پر ہے لا الہ الا لہ الحلیم الکریم اس میں الحلیم جو ہے حلم کے معنی بردباری یعنی اور, اور یہاں دعا میں سابقہ معنی میں سے بڑدار ہونا درگزر کرنے والا ہونا درگزر کرنے والا اور صابر کے معنی زیادہ مناسب ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں بڑھ بھی ہے درگزر کرنے والے بھی ہے ہاں جی اور بندوں کے اور صابر کے معنی بھی دوسرے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں بندوں کے کرتوت پہ جذاب دینے میں پہل نہیں کرتے ہیں ہاں جی صبر کرتے ہیں وہ بندے کو محلہ دیتے ہیں اس معنیٰ تو الحلیم حلم کے معنیٰ تیسرا اس کی توضیح جو ہے حلم کے معنیٰ اور بردباری آہستگی اور اخل کے ہیں اصل اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے کے مطلب یہ ہے کہ غضب اس کے رحمت پر غالب نہیں آ سکتا اللہ حلیم ہے یعنی اللہ کے غضب اس کے رحمت پہ غالب نہیں آ سکتا یعنی اس لیے مجید میں اس میں حلیم مندرجہ ذیل اللہ کے اسماء کے ساتھ بیان ہوئی اور یہ توضیحات جو ہے اس میں غفور کے ساتھ الحلیم ذکر ہوا ہے وہ اللہ غفور الحلیم سرح بقرعید نمبر دو سو پچیز میں اللہ تعالی اللہ اللہ اور اللہ غفور حلیم بہت زیادہ بخشنے والا بردوبار ہے درگزر کرنے والا ہے اور اس میں غنی کے ساتھ بھی جمع ہوا ہے وہ اللہ غنی حلیم یہ سرح بقرعید نمبر 263 ہے اور اللہ غنی بے نیاز ہے اور بردوار ہے اور تیسرا اس میں علیم کے ساتھ بھی یہ حلیم کے لو جمع ہوا ہے وََ اللّہ اللہ علیم الحلیم یہ سورہ حج عید نمبر انسٹھ کے کم ساتھ میں اور اس میں شکور کے ساتھ بھی جو ہے اس میں حلیم جمع ہو شکور حلیم۔ واللہ اللہ و تھوڑے نمبر سے ہاں جی تو غفران کے ساتھ حلم کا ہونا غفران کے ساتھ حلم کا ہونا بدلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو جل عذاب نہ دینا اللہ تعالیٰ کا غفور حلیم کے کی مطلب کیا ہے غفران کے ساتھ غفور کے ساتھ حلم کا آنا اس کا مطلب یہ ہے غفران کے ساتھ حلم کا ہونا بدلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو جل عذاب نہ دینا حلوم ہے بندے کی نافرمانی پہ فوراً نظاب نہیں کر دیتے ہیں چونکہ اللہ حلیم ہے بولڈ آزاد اس لیے ہے کہ اس کی مغفرت بندے کو توبہ کی مہلت عطا فرماتی ہے ہاں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اللہ کا کوئی بوڈوار ہونا بندے کو پھر توبہ کے لیے محلت عطا فرماتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے اس دعا میں غفور حلم کے ساتھ ایک ساتھ آیا ہے اور غنی کے ساتھ دوسرے عدم حسن و غنی الحلیم غنی اور حلم ایک سازی کے روایش کی وجہ غنی کے ساتھ ہیلم کا ہونا بدلاتا ہے کہ رب العالمین کو ایزا دینے والے ہاں جی اللہ تعالیٰ کو بظاہر اپنے خیال میں ون اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ایزا دینے والے شرک کرنے والے کفر کرنے والے اللہ کی نگاہ میں بالکل حقیر و ذلیل ہیں میں یہ سمجھا جاتا ہیں اللہ جو ہے غنی حلیم اللہ بڑ ہے ہاں جی اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہاں جی اور اللہ کو کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں ان کے اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اللہ غنی بے نیاز اور بے نیاز بادشاہ ہیں اور بردار بادشاہ ہے اگر وہ ان کافروں کے ان کو کوئی تضاب نہیں دیتے ہیں بروقت جلدی چونکہ وہ حلیم اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں ہاں جی حالم ہونے کی وجہ سے وہ عذاب نہیں دیتے ورنہ وہ کاغذات جو ہے وہ عذاب دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں اور وہ اللہ جو عذاب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں بیچ میں لائٹ کا مسئلہ ہو گیا جیسے ہاں جی بجلی چلا گیا تھا تو غنی کے غنی یون یعنی غنی کے ساتھ حلم کا ہونا بدلاتا ہے کہ رب العالمین کو اجاع دینے والے بھی اللہ کے انبیاء کو تکلیف دینے والے اس کا بازگش اللہ کو تکلیف دینے کے مطلب میں لیتے ہیں ہاں جی شرک کرنے والے کوہر کرنے والے اللہ کی نگاہ میں بالکل حقیر و ضلیل ہے یہ سمجھاتا ہے اور واللہ اللہ اللہ عالم وَََََََََََََن علم کو جو حلم کے ساتھ ملایا ہے ہاں علم کے ساتھ حلم کا ہونا بردباری بارى انتہا ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بٹن بھیجتا ہوں جو بردواری کے انتہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کیونکہ جو ہے انسان بہت جو ہے لوگوں کے کیونکہ جو ہے انسان کو ہمیں جو ہے انسان کو ہاں جی بہت سے لوگوں کے ہمارے خلاف اپنے خلاف کرنے والی سازشیں مکر دکھا کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھائی برتیں ہیں ہاں لیکن اگر پتہ چل جائیں تو خدا بہتر جانتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں ہر انسان جو ہے اگر آپ کو پتہ ہو بھلا ناظم میرے خلاف سازش کریں پھر بھی آپ اس کے ساتھ علم سے پیش آ جائیں آپ خدا سے پیش آ جائیں یہ تو نہیں آئیں گے نا یہ تو نہیں آئیں گے اس وجہ سے جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے اس کو ہر چیز کے علم ہونے کے باوجود بھی یعنی بندے کی تمام خطوط تمام کردار ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود بھی ہاں خوفارے کرتا ہے کیونکہ انسان جو ہے انسان کی بہت انسان کو بہت سے لوگوں کے ہمارے خلاف کرنے والی جی سازشیں مغر و علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا ہی بڑھتے ہیں یا انسان یہی ہوتے ہیں لیکن اگر پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی میرے خلاف سازش کر رہا ہے تو پتہ چلنے کے بعد تو خدا بہتر جانتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں ان سے پھر آپ کا رشتہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے کہ پھر بھی آپ کے اندر ہیرم رہے گا بردواری تعامل نہیں ہوئے تو بہت, بہت بھائی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہاں علم اور ہیلم جمع ہو گیا یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہیرم کے انتہائی اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی ہاں جی اس بندے کو عذاب دینے میں پیل و جلدی نہیں کرتے پتہ ہے بندے کیا کر رہے ہیں اس کی پوری فائل اللہ کے پاس ہے بلکہ انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں شاید توبہ کر لیں اور سدھر جائیں تو اس وجہ سے جو ہے علم اور حلم کے ساتھ جمع جانا کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی بردوباری کو سمجھاتا ہے اور نیچے آیا تھا وہ اللہ شکور الحلیم اور شکور کے ساتھ ہیلم کی حلیم کی جو ہے ترکیب ظاہر کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال حسنا کو اپنی مومن بندوں کے اعمال حسنہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کو بڑھاتا ہے اور اعمال سیاح کا سیاح کے گناہوں کے کفارمیں جو ہے ہاں جی آہستگی کے ساتھ زمان مستقبل تک اصلاح کی مہلت فرماتا ہے اصلاح کی اس کو محلت دیتے ہیں اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے ہیں تو یہ پانچ آیات جن میں حلیم جو ہے مختلف آسمات کے ساتھ جمع ہوا ان کے بارے میں یہ توضیعات جو ہے اس کتابی خصوصیات اصما الحسن صفحہ نمبر تین سو سے بندہ نقل کیا ہے مطلب اشلا کہ کریم کی توضیع میں اضلاع علوم کو ففا دے کھیلے حلیم حلم, حلم, حلم, حلم کے بارے میں ابھی آگے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم کریم جو ہے کروم یکرم کرامتن سے بیش بہا ہونا صاحب عزت ہونا نمبر تین عالی ضرف ہونا فیاض و سخی ہونا فراخ دل و بے تعصب ہونا اسی طرح جو ہے یہ اس کے معنی ہے پھیلی اور کریم جو صفت ہیں سخی فیاض شریف ونف نمبر تین معنی جو ہے مہمان نواز معزز مہربان اس کے جمع قرما و کرام آتا القاء مصن جدید میں یہ سارے معنی لکھا ہے الکریم اور کریم کا جی؟ تو یہاں دعا میں جو ہے لا لا اللہ اللہ الحلیم الکریم میں کریم سے مراد جو یہاں پر شخی فیاض اور مہربان کے معنی زیادہ مناسب ہے یہاں جو الکریم جو اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف مطلب علماء نے ایسی خدشیات آزما الحسن والی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ الکریم جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جس کا پوری طرح ترجمہ یعنی اس کو ٹرانسلیٹ کرے کسی زبان میں پوری طرح ترجمہ اردو زبان میں ہاں بلکہ یہ تو انہوں نے اس کتاب والے نے اردو زبان لکھا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں کسی بھی غیر عربی زبان میں ممکن نہیں اس کا مکمل ترجمہ کریم کا عام طور پر جو ہے اس کا ترجمہ سخی کیا جاتا ہے اس لیے کہ سخی انسان شریف آدمی ہوتا ہے دراصل کریم اس کو کہتے ہیں عرقت میں کریم اس کو کہتے ہیں جو تمام اخلاق کے کاملا صرف ایک اخلاقی پہلو نہیں ہے صرف صحافت نہیں ہے تمام اخلاق کاملا کا حامل ہو وہ شخص جو تمام اخلاق حاملہ کا کامل ہو اور تو, تو یقینی بات ہے جو تمام اہلا کے حاملہ کا کامل ہو اس ایسے شخص کو کریم کہتے ہیں عربی زبان تو اس کے لیے متبادل الفاظ دوسرے زبانوں میں نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات کہ تمام جو ہے ہاں جی اخلاق کاملا کا حامل ہونا یہ بات جو شعاۂ ذات خدا بندی کے کسی میں نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر شخص ہاں کسی نے کسی اعتبار سے کسی نے کسی کمی کو تاہی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ باتیں میں نے کتاب نقل کے نقل خصوصیات اصما الحسن نامی کتاب سنت کے علم دین نے لکھا تین پیش پہ اب دعا کا تجمہ کیا ہوا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم دعا کا تجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو نہایت بردبار درگزر کرنے والا ہاں جی اور اعلی ضرف صحیح و صاب عزت ہیں میں دونوں کی جو کئی تھا ان کو میں نے جمع کیا سب معنی کو. یہ سب اس کے معنی بنے گا توضیح یہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود و عبادت نہیں اور تو ہی حلیم و کریم ذات ہے تو جو علم جو ہے بندوں کے گناہوں اور نافرمانیوں سے تعلق رکھتا ہے اللہ کے جو ہلم کی جو صفت ہے وہ بندوں کے گناہوں اور نافرمانیوں سے تعلق رکھتا ہے بندہ یہ دعا کے توسط سے لام الکریم دعاء کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے انہی گناہوں پر پوشی اور اف درگزر کی درخواست و اتماس کرتا ہے لا الہ الا اللہ علکریم کہہ کر کہ اے بردبال اللہ تو ہنج جو ہے اے بدوار اللہ تو ہم خداکاروں سے برابری نہ فرما اے اللہ تو ہم خدا سے برابری نہ فرما بلکہ ہمارے گناہوں سے چشم پوشی و دف درگزر فرما آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے حکمت میں اللہ کو یہ درخواست کریں ہاں جی اور اور الکریم کے کر مزید اللہ کے حضور میں یہ بھی درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخشنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مزید لطف و کرم فرما اور اپنی عنایتوں سے ہمیں محروم نہ فرما کیونکہ تو حلیم ہونے کے ساتھ کریم بھی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ایسا ہی اعظن گرامین تو یہ اتنے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جمالی ہے ازین گرامین کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ذات نہایت بردواز اور کرم والی ذات ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کا ان آسمات سے بغاریں گے خلوص دل کے ساتھ تو اللہ کی صفت حلم کی برکت سے جو ہے ہمارے گناہوں کے بخشش کا امید ہو جائے گا اور ہمیں توبہ طائف ہونے کا اس سے موقع ملے گا اللہ جلدی ہمیں عذاب خطاب کو شروع ہوا ہے بلکہ توبے کی توفیق باشیں گے اور الکریم کی وجہ سے جب بندہ توبہ کریں گے سفار کریں گے اللہ کی درگاہ میں جھکیں گے تو اپنے بے نہایت نوازش سے اپنے لطف کرم سے اپنے عنایتوں سے بندے کو نوازے گا اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ جائے ہمیں بندہ کوشش کریں لگا اللہ کو ہی راضے رکھیں اور انسان اپنی زندگی میں اللہ کو راضی رکھے رکھ سکے تو انہیں سمجھو سب کچھ کیا اس نے سب کو سب کو راضی کیا اگر اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر باقی دنیا راضی ہو جائے اس کا کو کوئی فائدہ نہیں میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کی گہرائی تک پہنچیں کے صحیح معنی مفہوم کو سمجھ کر جو ہے ان پر عمل کرنے کا اللہ ہم سب کو توفی دے دیں آمین اور ان کو اخلوص دل سے بڑھتے رہنے کی توفی دے آمین